بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی کریم پچیس مارچ دو ہزار ایک حدیث ہے جو کئی کتابوں میں آئی ہے سیل بخاری میں آئی ہے تو اس حدیث پر میں شاید کئی برس سے سوچتا رہا ہوں اس کا مطلب میں سمجھ میں آتا تھا کیا ہے تو اس میں ایک انسان کے ایک ہیبٹ کا ذکر ہے ایک ہیبٹ لیکن مثال یہ دی گئی میں کسی بات کو مثال ایگزامپل سے سمجھ پاتا ہوں اب اسٹیپ طور پر نہیں سمجھتا میں تو کل وہ ہے، کل ایک تجربہ ہوا مجھ کو جس سے میں گیس کر پایا کہ یہ مطلب ہے اس کا تو اسی کو میں لیتا ہوں آج تو وہ حدیث پہلے پڑھیں گے صاحب کہ میں عرض کروں گا ان رضی اللہ انقال ان نکم لتا امعون یا من منشاری انا کنہ لنا لَنَعُدُّ علاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مِن حدیث نمبر 6492. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کچھ کام کرتے ہو یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے حالانکہ ہم لوگ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہلاکت خیز چیز سمجھتے تھے شمار کرتے تھے اور مسنت احمد میں ہے ان انسلیک بن مسحل الغطفانی قالو خرج علینا حزیفہ ونہنو نتحدثو فقال انکم لتکلمون کلاما اننا کننا لنعدہو على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفاق مسند احمد حدیث نمبر سلیخ بن مثال الغفانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان حذیفہ بن یمان آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ کچھ باتیں کرتے ہو حالانکہ ہم ایسی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے یہ روایت جو حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے اس میں صحابی بات کے دمانے کے بارے میں ان کے بعد کے دمانے کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ہو جو رسودہ کے دمانے میں ہم لوگ نہیں کرتے تھے اور ہم اس کو کیا سمجھتے وہ وقات مارے اور تم اس کو بہت آسان سوچتے ہو ماں بولی بات تو میرے ذہن میں ایک کوشچن تھا کہ وہ بات کون سی ہوتی تھی کیونکہ کئی روایتیں ہیں کسی میں مثال نہیں ہے مثال کے بعد میں نہیں سوال پاتا کہ وہ کون سی ایسی بات ہوتی تھی تو کل ایک واقعہ میں نے ریڈیو میں سنا اس سے میرا مانگر ٹرےگر ہوا تو میں سمجھ پایا کل ایک آرٹسٹ کا ایک ایک انٹرویو تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں غریب فہملی میں ہوا اور ہم گاؤں میں رہتے تھے نوجوان کی عمر میں تو بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں گیا گاؤں کے باہر واپس آتے آتے دیر ہو گئی اور بارش ہو گئی تھی راستے میں چھوٹی ندی تھی وہ بھی بھر گئی تھی تو رات کا اندھیرا تھا ہم لوگ پہنچے جب وہاں تو پانی بہت پھیلا ہوا تھا تو میری رائے تھی کہ آس پاس کے کسی گاؤں میں ہم لوگ جائیں وہ رات کو ٹھہر جائے پھر کل صبح گھر چلے جائے گا وہ دوست جو تھا اس کو اگر نہیں چلے گیا تو دوست کے اسرار پر وہ پانی میں گھس گئے اور پانی میں چلتے رہتے. وہاں نہ پل تھا نہ ناؤ تھی تو کیسے کیسے مصیبت جو وہ گھر پہنچے رات کو تو انہوں نے کہا کہ میری ماں دیر غصہ ہوئی کہ کیا ضرورت تھی اندھیرے میں اور شراب میں آنے کی کہیں رہا جاتے صبح کو آتے تو انہوں نے کہا کہ ماں تمہاری یاد بہت آ رہی تھی اب دیکھیں ایسے واقعات یہ تھا کہ دوست نے زور بارہ اسٹارٹ کیا تو وہ رات کو سفر کیا اور نے پانی میں ٹھیک وہاں پہ کیا کہا کہ مت بھائی یاد بتاتی تھی تو میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے بات کو آئی ڈیٹ نہ کھانے کا بہت ہی زیادہ ریسپانسبل لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی کریکٹر والے ہوتے ہیں تو وہی ایسا کرتے ہیں کہ بات کو آئیز کہتے عام طور پر رواج ہے بات کو آئی ڈیٹ نہ کھانے کا اس لڑکے کو کہنا ہی چاہیے تھے کہ میرے دوست نے اسٹار کیا تو میں ہے کہ تمہاری یاد آتی تھی تمہاری یاد کے لیے پانی میں گھس گیا تو یہ بہت ہی زیادہ یہ ہیبٹ ہے لوگوں میں کہ اٹ اس بات کو نہیں کہتے اپنی اپنی امیج اچھی بنی رہے اپنا معاملہ درست ہے اس کے لحاظ سے بولتے ہیں یہ بہت اتنا زیادہ عام ہے کہ شاید سبھی لوگ اس میں مبتلا ہیں تو میں نے سوچا کیوں ہے کیوں لوگ ایس ایس ایس بات نہیں کہتے تو میری سمجھا کہ یہ بچپن سے اسی کی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے وہ بچ... بچہ جو تھا ماں کو غصہ ماں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ دیا ہوتے ہیں تو اسی طرح گھر میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ موقع کے لحاظ سے کچھ کر دیتے وہ کہتے کہتے ان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ کہ بات کو اٹ از نہ کہو اس سے تمہاری تمہاری امیج خراب ہوگی کچھ تھوڑا سا گھما پھرک کہو تو یہ حدیث میں اس عادت کو موبک کہا گیا ہے موبک وہاں مہلک ان یعنی ڈساسٹر کلر تو اس کو میں سوچتا رہا کل سے رات تک میں سوچتا رہا کہ اتنے زیادہ لوگ میں یہ آدت اور کنڈیشنگ کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے جو کنڈیشن آتی ہے تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہم ایسا کر رہے ہیں میرا معاملہ ہے کہ میں اللہ کی فرضی سے بچ گیا کیونکہ میں ایک آئسولیٹڈ انسان کہیں سے رہا ہوں بچپن میں جوانی میں آئسولیٹڈ آدمی میں سے کسی کو مطلب نہیں الگ تھے رہتا تھا کسی دوستی نہیں کسی کو لا نہیں باپ مر گئے تھے تو میری کنڈیشنگ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ میں بات کو ارجت نہ کہوں تو میں آج کے لیے ٹاپک میں نے چنا ہے کہ آپ لوگ اپنی اس اعتبار سے ڈی ڈیکنڈیشن کریں اس اعتبار سے کہ بات کو سوچیں آپ سوچیں کہ کیا آپ بات کو ارجت کہتے ہیں ہم اپنی امیج ٹھیک ٹھاک رہے اس کے لحاظ سے بولتے نہیں گھر میں کچھ کر دیں گے ریلیٹیوز میں کچھ کر دیں گے آفس میں کچھ کر دیں گے تو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اردو بات کہنا آپ کو ٹھیک ڈر لگے تو ہاں پھجائیے تو آپشن جن دو میں ہے چپ رہنے میں اور ایز اٹ یا چپ رہی یا ایز اٹ از کہیے یہ نہیں کہ آپ بات کرس کر کہیں کچھ اس کو بدل کر کہیں ایسا کبھی مت کیجیے کیونکہ سبھی کہتے ہیں کہ وہ بھی کھائیے یہ کلر ہیبٹ ہے ایڈ نہ کہنا یہ کلر ہے بیٹھے پھر میں سوچا کہ آخر اتنا زیادہ سیریس کیوں ہے یہ بات تو اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر ویک پرسنالٹی بنتی ہے انسان کے اندر ویک پرسنالٹی بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہائی ہائی, ہائی تھنکنگ آپ کے اندر ڈر پکڑتی ہائی تھنکنگ جو ہے آپ کے اندر اس کا پر نہیں ہوتا تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ بات کو موقع کے سے کچھ ٹویسٹ کر کے بول دیتے ہیں لیکن وہ پہنچتی ہے کہاں آپ کے کیریکٹر تک آپ کی پرساٹی بلڈنگ تک اور پھر کہاں تک پہنچتی ہے آپ کے اندر ہائی, ہائی تھاٹ جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا پھر کہاں تک پہنچتی ہے وہ پسارٹی نہیں بنتی جنت کے جو اونچے درجات ہیں جنت کے جو جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت سو درجہ ہوگا سو درجہ تو جو ہائی درجہ جو ہائی کلاس کے جو جنتی لوگ ہیں وہ اس سے بچے ہوں گے آپ کو اس کا یعنی کیڈیڈیٹ بننا ہے کیا آپ جنرت کی ہائی جو کلاس ہے وہاں پہنچے تو ہائی کلاس پہنچنے کے لیے ایک یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ بات کو ایزٹ کہیں بات کو ایزٹ کہیں تو ایک قصہ انہیں پڑھا تھا ایک فلمی کہانی تھی تو اس میں ایک لڑکا تھا جو کبوتر اڑاتا تھا تو اس کو کہیں جانا تھا تو لڑکی کے پاس دو کبوتر دے گیا کہ کشو پکڑ رب ابھی آتا ہوں تو وہ آیا تو کبوتر اڑ گئی تھی سے پوچھا کہ کیسے اڑ گئی تو اس نے ایسے ہاتھ کھول دیا ایسے اڑ گئی تو وہ ایز اٹ از کہا اس نے شاید آپ لوگوں کو کیسا معلوم ہو کہ وہ کہاں کا قصہ ہے تو اس نے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑ گئی تو اس نے ہاتھ کھول دیا کیسے اڑ گئی تو یہ تھا بات ایز اٹ از کہنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ سیریس رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ آپ کے اندر آپ کے اندر ویک پرسنٹ نہ بنے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا موقع آتا آپ کو دن میں کہ آپ نہیں چاہتے بات کو کے چپ چپ ہو جائے بولنے کی ضرورت کیا ہے میں تو بہت بچپ ہو جاتا ہوں کوئی آدمی کہتا ہے میں چپ جاتا ہوں کیونکہ میں ہوں کہ یہاں جو مجھے جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گی تو چھپ جاتا ہوں کیونکہ اس کے پرائس جو ہے اتنی بڑی پرائس ہے کہ بوبک بوبکار بوبک یعنی کلک اس کو حدیث میں جو بوبک لفظ آیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ آپ کلک نتی انٹرف د رزلٹ وہ کلر ہیبٹ ہے کلر ہیبٹ تو وہی کہیے جو واقعہ ہے نئی کہنا چپ رہی ہے. جو نئی کہنا چپ رہی میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے تو کیا کہیں گے کہ آپ کی کتاب بہت پڑھتے ہیں تو کہ آپ سے کہ اس لیے آگے یہ نہیں کہیں گے بات کرتے کرتے پیسے لے کے آئے ہیں کسی کام سے دلّی میں ہم سے سبھی آگے یہ نہیں کہیں گے کسی کام سے آئے تھے ہم یہ ایسی چیز نہ کر رہا ہوں. تو اس میں یہ دیکھیے یہ ہے صاحب بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کو معمولی سمجھتے بال کے برابر سمجھتے ہو اس میں جو لفظ ہے کہ تم اس کو بال کے اوپر کم سمجھتے بال کے برابر لیکن وہ بوق ہے وہ کلر ہے تو اس معاملے میں میں ذاتی طریقہ ایک بہت ہی سینسٹو ہوں بہت زیادہ سینسٹو ہوں تو کئی بار بولتا ہی نہیں میں اب بولتا ہوں تو وہی بات کہتا ہوں جو کہنا چاہیے تو بات کو اس چیز کہنا یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی بنتی ہے اسٹرانگ پرسنالٹی ایسا نہ کرنے سے ویک پرسنالٹی بنتی ہے تو ویک پرسنالٹی کا یعنی پرائز کیا ہے کہ جنت میں آپ کو ہائی کلاس نہ ملے آپ غور کیجیے کہ جنت مل جائے لیکن ہائی کلاس نہ ملے تو کیسی عجیب بات ہوگی کیونکہ جنت تو ٹاپ کے لوگ ہوں گے ان سے ملاقات ہی نہیں ہوگی ان سے ملاقات نہیں ہوگی تو کتنی بڑی مرومی ہے جنت کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو جو سب سے بڑی بات ہے وہ ٹاپ کے لوگوں سے ملاقات یہ سب نہیں وہاں پہ ہوریاں ہوگی وہ میوہ ہوگا اور کھانا ہوگا یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو وہ ہے ہاسپٹلٹی ہے یہ سب چیزیں ہاسپٹلٹی کھانپاتی جو بڑا وہ ہے وہ ایک وہاں کے پوری ہسٹری کے ٹاپ کے لوگ آپ غور کیجئے کہ پوری ہسٹری کے ٹاپ کے لوگ جہاں اکٹھا ہوں تو وہاں ان سے بات بیٹھنا ان سے بات کرنا کتنا انوکھا ایکسپیرئنس ہوگا کتنی عجیب خوشی ہوگی اس سے گارو ہو جائے گا آدمی آدمی اس سے گارو ہو جائے گا میں اکثر سوچتا ہوں کہ جنت میں سب سے بڑی سب سے بڑا پریزر کیا ہوگا تو سب سے بڑا پر سامنے آتا ہے کہ پوری ہسٹری کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ہائی کیریکٹر کے لوگ ہائی تھنکنگ کے لوگ ہائی ٹیسٹ کے لوگ اکٹھا اچھا ہوں گے وہاں تو ان سے وہ لوگ بات ہی نہیں کر پائیں گے جو ہائی ٹیسٹ نہ ہو تو کیا فائدہ تو جنرت صرف میوہ جیسے کھانے کے لیے اور اچھا کھانے کھانے کے لیے اگر ہو تو وہ تو بہت ہی نچلا درجہ ہوا تو جو قرآن رہے کہ ارائے قبار نبین دقین وہ شہدا وسال رہی وہ سونا الایک رفیقہ یعنی اعلیٰ رفاقت بہترین کمپین تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس بارے بہت حساس بنی بہت حساس کہ بات کو ارد کہیے اگر آپ نہیں کہنا چاہتے چپ نہ جی نہیں کہنا چاہتے چپ نہ جی میرے پاس ایک سا بھائی تو لگے پوچھنے کہ آپ کے بھائی کرتے ہیں بہن کرتی ہیں تو ایک دم میں بولے ہی نہیں اس باوجود پر بہت با سے کچھ بات ہی نکلا جاتا کہ بھائی کرتے ہیں میری بہن کرتے ہیں تو آپ نے کہتے رہے میں ایسی چپچاپ چپ بٹ رہا تو کچھ بات ایسی ہوتی ہے جس کو آپ اے چیز نہ کرنا چاہیں تو اب چپ ہو جائے چپ ہو اس میں کوئی ہر نہیں ہے اگر آپ چپ ہو جائیں تو اس سے کوئی ہر نہیں ہوگا تو یہ حدیث برس بہت, بہت برس سے مار میں تھی بہت پہلے سے سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی جس کو انہوں نے کہا کہ کلر ہیبٹ ہے یہ جی. <خص> کیونکہ مثال نہیں اس میں تو پھر میں سوچتا رہا سوچتا رہا تو یہ بہت عام ہے ریڈیو پر سوچتا ہوں لیڈر لوگ بولتے ہیں وہ سب بناوٹ بناوٹی بول بولتے روزانہ باتیں آتی ہیں لوگوں کی ریڈیو پر لیڈر ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے سب بناوٹی بولتے ہیں ایس کوئی بولتا نہیں یہ بہت ہی کنر ہیبٹ ہے یہ تو آپ لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں کہ آپ بولیں تو ایز اٹ بولیں بنے چپ رہے ہیں اچھا ایک حدیث میں یہی بات شاید اس طریقے سے کہی گئی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ من کانا یو باللہ بلّا ولی ابل خارن ولے کلخارن یو شس اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو بولے تو خیر بولے بولے چھپ رہے تو خیر کیا ہے خیر کہ وہاں یہی ہے. ٹھیک ٹھیک بولنا ایز بولنا جو ہے وہی بولنا تو اس حدیث کو لے کر میں کہوں گا کہ آپ لوگ بہتری پڑی ہے اس معاملے میں اور یا تو چپ ہو جائیے یا ایز اٹ ایز اٹ از کہیے اور اپنے بارے میں سوچتے رہیے کہ میں نے کب ایسا کیا کہ میں ایز اٹ از نہیں بولا سوچتے لیے تو آگے ایک بار اگر ہو جائے گا تو آگے نہیں ہوگا آج ہو جائے گا تو کل نہیں ہوگا پرسوں نہیں ہوگا تو بڑا یعنی اس ہےبٹ کی بڑا وجہ یہ ہے کہ آدمی بچپن سے اس میں کنڈیشن نہیں ہوتا بچپن سے کنڈیشن ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ خبر ہی نہیں ہوتی وہ خبر ہی تھی کہ میں ایسا کر رہا ہوں کنڈیشن کی ایک وہ ہے جس کا آدمی بچپن سے یعنی کرتے کرتے آدی ہو جاتا ہے تو چونکہ رزلٹ کا اعتبار سے بہت ہی سیریس چیز ہے اس لیے ہم کو اس معاملے میں بہت حساس بننا چاہیے اور اپنے آپ کو اس ہےبٹ سے بچانا چاہیے اور ایک چیز یہ بھی میں کہوں گا کہ ویک پرسلٹی کے ساتھ آپ کے پاس اینجل نہیں آئیں گے آئیں گے تو بہت ہی کم آئیں گے اینجل جو ہے بہت ہی پیوریفائڈ پرسنالٹی ہائی ٹیسٹ والے لوگ کے پاس آتے ہیں جن کے اندر ہائی ٹیسٹ نہ ہو جن کے اندر ویک پرسنالٹی ہو تو فیصلے ان کے اوپر آئیں گے نہیں تو آپ بتائیے کتنی بڑی بار ہوگی ہے یہ جی. تو حدیث میں ایک حدیث میں عمل کا لفظ ہے ایک حدیث میں کلام کا لفظ ہے ایسا عمل کرتے ہو یا ایسا بات ایسی بات بولتے ہو تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیس میں آ سکتی ہیں یا بولنے میں چھوٹی باتیں آ سکتے ہیں ایسی باتیں جن کو بظاہر آدمی کوئی سیریس چیز نہ سمجھے لیکن ریز... ریزلٹ کے ادوار سے وہ نشاس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسرا شخص نہیں بتا سکتا آدمی خود ہی سوچ سے جا سکتا ہے بڑی بڑی باتیں تو کوئی بتا سکتا دوسرا لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سلف سلف ڈسکور آئٹم ہوتے ہیں سلف ڈسکور آئٹم تو ہم ہمیں کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے تاکہ جیسے ایسی کوئی بات ہو تو ہم جان لیں اس کو اور پھر ریپیٹ نہ کریں کیونکہ دیکھیے اس کے جو رزلٹ ہے اس کا جو پرائز ہے کہ ویک پرسانٹی بننا پو کی شبت سماروں میں آخر میں جو ٹاپ کلاس کے لوگوں کو گے ان سے ان, سے ان کی صبح نہ ملنا تو یہ یعنی عجیب چیزیں ہیں لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کو کوئی بھی دہاشخص نہیں بتا سکتا آدمی خود ہی جان سکتا ہے کس دوست کے بتانے کی بات ہی نہیں ہے یہ سیلف ڈسکوری کی بات ہے کہ کہاں میں نے ٹویسٹ کر کے بات کہی کہاں میں نے بات نہیں کہی یہ خود ہی آدمی جانے گا کوئی بھی دشا شخص اس بات میں خاص بتا نہیں سکتا تو انٹراسپیکشن بہت زیادہ ہونا چاہیے محسوبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے انٹی سیلف تھنکنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے اور جلدی سے تیار رہیے ماننے کے لیے کہ یہاں میں اس معاملے میں غلطی کر گیا کبھی وہ کو چھپائیے نہیں بتا اپنے سے مت چھپائیے اپنے کو یہ مت بتائیے کہ میں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں تو ایسا کرتے ہی نہیں کیونکہ جب اپنے کو بتائیں گے آپ تو اپنے کو ٹرین کریں گے آپ اور پھر اس بات کو ریپیٹ کرنے کے چانسیز بہت کم ہو جائیں گے دیکھیے دنیا میں غلطی ہر آدمی کرتا ہے ٹو ایز ہیومن تو غلطی یہ ممکن ہے کوئی آدمی غلطی نہ کرے یہ پاسبل نہیں ہے غلطی ہوتی ہوتی ہے لیکن ہمیں انٹراسپشن کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پکڑ میں آ جائے کہ ہم یہاں موقع اس موقع بھی ہم نے ایسا کر دیا تو غلطی کرنا یہ تو کوئی ایسے بچ نہیں سکتا کوئی آدمی غلطی کرنے سے لیکن غلطی پر باخبر نہ ہو آدمی وہی کرتا رہے برابر یہ, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم آپ جو ہیں وہ پیراڈائز کے امیدوار ہیں اس کے مسافر ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے کہ پیراڈائز پر میں کوئی ایسی ہو جس میں ہم مس کریں تو وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکور کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معاملے میں پلوٹ رہیں اور اپنا امتیاز بشر کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں دعا قول فرمایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ